ام له البنات ولكم البنون کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں مشرقین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے گمان کے مطابق اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ کیسی جرت بھیجا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹا پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو کیا رب العالمین کی اس سے بھی بڑھ کر کوئی عیب جوئی ہو سکتی ہے